دو مسئلے بتانا چاہتا ہوں ان میں سے ایک ذرا مختصر ہے تو وہ پہلے بتا دوں پھر دوسرا تھوڑا سا مفصل ہے وہ بعد میں مختصر تو یہ ہے کہ شادی وغیرہ جب لوگ کرتے ہیں تو جہاں منگنی ہو جاتی ہے منگنی سے لے کر شادی تک جانے بین ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں خواتین بھی ایک دوسرے کی وہ ان کو بلاتے ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں پھر وہ ان کو کھلاتے ہیں وہ ان کو کھلاتے بار بار وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر ایسی کاوتن کرتے ہیں اب بھی ایک حادثہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہ قبول کر لیں یا نہ کریں جائیں یا نہ جائیں ہم وقت لیتے ہیں وقت غائق کرتے ہیں تو یہاں کے لوگ بیچارے جان بچانے کے لیے وہ میں سوچتا ہوں کہ یہ دفاق کر دیں گے تو یہ جان بچانے کے لیے پھر میرے بارے میں کہتے ان سے بات کر میں کہتا ہوں ان سے بات کریں یہ کہہ دیتے مجھ سے بات کریں وقت لائے کرتے رہتے ہیں کہ جائیں یا نہ جائیں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں خاص طور پر اولا اور یہاں کے اہل میں اپنا طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا طریقہ اختیار کرتا ہوں آپ لوگ ایسے موقع میں کیا کرتے؟ کہ اس طریقے سے خواتین کا خاص طور پر دعوتوں میں وہ وطر وطر مبادلہ کی دعوتیں میرے ذوق کے خلاف میرے ذوق کے خلاف میں ان کو نامناسب سمجھتا ہوں آگے رہی یہ بات کہ یہ جائز ہے یا ناجائز وہ اس پر معقوف ہے کہ حالات کا علم ہو اور وہ مجھے اس کا علم نہیں اور تحقیق کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے جائز ناجائز پھر حالات کے مطابق ہوگا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو جس کو کوئی یہ تعلق ہے پھر تو وہ میں نے بتا دیا کہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے نامناسب یہ مسئلہ ہو گیا مختصر سا دوسرا مسئلہ پہلے اس کی تحریر یہاں شاید لکھی ہے یا زبانی کچھ لوگوں کو یاد ہوگا تو اب غرض وسیم سے بتا دوں کیسٹ میں بھی محفوظ ہوگا وہ یہ کہ خواتین کی تین قسمیں ہیں دینداری کے لحاظ پہ وہ تین قسمیں ہیں تو قوانین میں بھی مگر ہم مسئلہ خواتین کا ایک وہ جو دینداری میں پکی ہیں دوسری وہ جو درمیان میں لڑک رہی ہیں دیندار بننا چاہتی ہیں مگر صحیح طور پر ابھی وہ ادھر بھی ڈرتی ہیں دیندار پکی بن گئی تو کیا ہوگا اور بے دینی سے بھی ڈرتی ہیں کچھ فکر پیدا ہو گئی بین بین تیسری بو قسم جو مکمل طور پر بے دین ہیں جو مکمل بے دین ہیں وہ تو سیر و تفریح کرتی رہتی ہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں چلی گئی کبھی کہیں جلی گئی اور ان کا تو کام ہی یہی جی. ہے مری جا رہی ہے لطیفہ چھوڑ دوں درمیان وہ ایک شاعر بریف و تباہ تھے تو وہ جا رہے تھے مری بس میں بیٹھ گئے اب تو معلوم نہیں ہو زمانے میں معلوم ہوا کہ وہاں کی بسیں جو ہیں وہ مشترک مردوں اور بغل میں بیٹھ گئے دیکھ رہی ہے شاعر صاحب لے کے پیسے بھی اچھے موٹے تازے پاس بیٹھ گئی بغل میں تو یہ بیچارے بہت پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں اس کو بنانے کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی اس سے پوچھا مرکارما آپ کہاں جا رہی ہیں کہاں تشریف لے جا رہی ہیں اس نے کہا مری جا رہے ہیں اب وہ اس میں جیسے آج کل کا وہ ہے مروبت جب اس نے پوچھا اس نے بھی پوچھا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں بھی منا جا رہا ہوں جو بھاگے بے دین آرتے تو وہ مری جا رہی ہیں مری سیر کری پہ جا رہی ہیں ویسے بھی مری جا رہی میں مری جا رہی ان کی تو بات چھوڑیے جو دیندار ہیں وہ گھر سے ایک پاؤں باہر نکالنا سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت ہے. گھر کی چار دیواری میں بند رہتی ہیں تو ان کی صحت خوب ٹھیک رہتی ہے پر درست رہتی ہے گھر سے باہر جیسے نکلی تو بیمار ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا یہ معاملہ ہے کہ جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ ویسے حالات ویسی فوا ان کی صحت کے معافیت بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تعلق قرآن،, قرآن کریم میں صاف صاف خود گھروں میں بند ہو کر بیٹھو کرنا کیلو ٹھیک سیدھا فراد میں ان بچوں سے پوچھنا یا پڑھنا کون سا سیدھا ہے بعد میں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ گھروں کے حالات کو بند رہنے کو ان کی صحت کے لیے نافے بنا دیتے ہیں جیسے مچھلیاں دریا میں رہیں تو وہ زندہ رہتی ہیں مچھلی دریا سے نکل جائے سیر کروائیں اس کو مری کی سیر کروانے لے جائیں کوہ ماریا کی سیر کروانے لے جائیں تو وہ تو مر جائے گی تب دوڑ دے گی وہ کہتے خوشی میں رہنے دو اللہ کی بندیاں وہ گھروں میں رہیں تو ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے ان کو تفریح کے لیے صحت برقرار رکھنے کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں باہر نکلے گی تو اللہ تعالیٰ بیمار کر دیتے درمیان میں تیسری قسم رہ جاتی ہے تو وہ لوگ یہ اوزر بیان کرتے ہیں کہ یہ بالکل بند ہو کر بیٹھتے ہیں تو بیمار ہو جائے گی عورتیں خود بھی کہتی ہیں بیمار ہو جائیں گی ان کے شوہر بھی کہتے ہیں بیمار ہو جائیں گی ذرا تفریح کر لیں تو ایک خاندان ابھی, ابھی گیا ہوا ہے سیر کرنے میں بیوی بی کے اسی پر یہ یاد پہ آیا کہ دوبارہ اس کو ذرا تفصیل سے بتا دوں بیوی بی کے ساتھ سیر کرنے گئے ہوئے ہیں مری وری کی طرف تو واپسی پر شاید پشاور میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں سیٹ نہیں مل رہی بائی جانس کی سیٹ نہیں مل رہی اور یہاں حالات بڑے خطرناک ہیں حالات بھی خطرناک ہیں آنے کی سیٹ مل نہیں رہی تو پریشان ہو رہے ہیں یہاں گھر میں اپنے فون کر رہے ہیں بڑے حالات خطرناک ہیں بڑا خطرناک سیٹ نہیں مل رہی تو ان کے ابا نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے فون آیا تو میں نے کہا تو کیوں گئے بی پی کو لے کر کیوں گئے پا نے کہا کہ اب وہ میری بات تو آج کل اولاد کو کہنے کا زمانہ نہیں ہے بڑوں کی بات مانتے نہیں ہیں تو میں نے کہا کہ جیسے وہ آ جائیں تو ذرا میرے پاس بھیجیں تو میں ان کو لگا لگاؤں گا حالانکہ مجھ سے راحی تعلق نہیں ہے مگر مسالہ کبھی کبھی دوسروں کو بھی لگا دیا جاتا ہے شاید لگ جاتا ہے تو اس پر خیال ہوا کہ یہ کیسے بھی دی بھر دیں ان کو بلانے کی بجائے ایسے بھی ان کو دے دی جائے اسی کو سن ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ سمجھنا یہ کہنا کہ گھر میں بند رہنے سے عورتوں کے گھر میں بند رہنے سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے باہر نکلنے سے صحت درست رہتی ہے تو ایک بات کی وضاحت کر دی اس کی دلیل ہے کہ ان میں ابھی دینی پختگی پیدا نہیں جو عورت دین دیندار بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ گھر کی تنگ خدا کو اس کے لیے صحت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور بیرونی کھلی خدا کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے کہ ابھی وہ لڑک رہی ہے لڑک رہے ہیں یہ ادھر ادھر بیچ بیچ میں ہے وہ بردخ میں بربخ میں جنت کے درمیان کیا ہے میں یہ آراہ میں ہے ادلہ کرے کہ ادھر کو آ جائیں جنگل کی طرف کو آ جائیں گے تو پھر ان کو گھر کی طرح واقف ہو جائے گی ابھی آراہ میں خطرہ کے کہیں اوتر ہی نہیں گر جا بات یاد رکھنا پکے دیندار دار پکے لڑکتے نہ رہیں دوسری بات ایک عورت نے اپنے خادات میں لکھا عتل اور شرح کی بات تو بتاؤں گا جی تو پہلے یہ جی کہ اس کے مطابق شواہد شواہد بتا دوں ایک عورت نے تو ابھی ابھی لکھا چند دن ہوئے اس سے پہلے کے واقعات بھی یاد آ رہے ہیں بہت سی خواتین اپنے حالات میں لکھتی ہیں کہ کسی پیر باہر کسی مرد پر نظر پڑی تو اس پر شہابت کا ولابا ہو گیا کھڑکی میں سے باہر رہی تھی تو تو کسی پر پر نظر گئی اس کا ایک عورت نے دیکھا کہ میں گھر سے باہر گئی تو شہابت کا پلابا ہو گیا اتنا الاپا ہوا اتنا الاپا کہ ایسے دیکھ رہی تھی کہ کئی شیعہ مجھے لپٹے ہوئے تو وہ تو اللہ کا شکر ہے گناہ سے بچنے کا جو نسخہ مجھے بتایا گیا تھا تو وہ نسخہ اس وقت استعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرما دی تو شیعہ بین کے جواب سے میں بچ گئی یہ خواتین اپنے حالات میں لکھ رہی ہیں تو یہ تو وہ لکھ رہی ہیں نا کہ جن کو کچھ آسرت کی فکر ہے جن کو فکر ہے تو وہی وہ لکھے کی جن میں ابھی اتنی پختگی ہے نہیں فکر نہیں ہے تو وہ تو سمجھے گی کہ بہت اچھا ہوا شیات دیجیے تو ایک جماعت کو تو کئی جماعتوں کو حل کر جائیں تو بہت خوش ہوتی ہیں ایسی محت میں بلا ضرورت وہ رہتے شدیدہ گھر سے خواتین جب باہر نکلتی ہیں تو پہلے ایک نمبر تو شباہد بتاتی ہیں اپنے حالات بہت سخت حالات دوسرا نمبر آنکھیں اور کان اور زبان یہ تین چیزیں یہ تین نالیاں ہیں جن کے ذریعے سے باتیں دل میں جاتی ہیں دل کی طرف جانے کی یہ نالیاں ہیں انسان جو بولتا ہے جو خود بولتا ہے اس کا اثر اپنے دل پر ہوتا ہے جو سنتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے جو دیکھتا ہے اس کا اثر ہوتا جب بلا درت باہر نکلیں گی وہ برقوں میں کچھ بھی ہو تو حالات دیکھے گی نا کچھ حالات کو دیکھے گی کچھ تصویریں دیکھے گی کچھ مردوں پر نظر پڑے گی اور کچھ گانے باجے وغیرہ کی آوازیں کانوں میں پڑیں گی گانے باجے کے سوا ویسے ہی بیکار لغویات اور فروش کرامے وغیرہ وہ تو جہاں انسان آج کل کوئی گالیاں والیاں رہتے ہیں تو کچھ کر رہا ہے تو کچھ کر رہا ہے اور پھر سواری میں جہاں بھی جاتی ہے سواریوں میں بھی دانے بازے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی, کوئی شہابت کے لیے محیج بنتی ہیں ہے بے دینی پیدا ہوتی ہے جہاد میں تشریف لے جا رہے تھے صحابۂ کرم اور روزی اللہ تعالیٰ تھے اونٹوں کو مست کر کے تیز چلانے کے لیے کچھ پڑھنے کا دستور تھا کچھ اشعار پڑھنے کا حضرت اشعار پڑھنے شروع کیے کہ ہوں مست ہو کر تیز چڑھتے بال بالخواری اس میں خواتین بھی تھی فرمایا انجشا رک جاؤ سریلی آواز سے شیر مت देखो دیکھو ایسے ہیں کہ تمہارے ساتھ شیشے ہیں شیشے یعنی عورتوں کا, ذہن عورتوں کا دل اتنا نرم اور نازک ہوتا ہے جیسے کہ شیشہ شیشے کو ذرا سی چوٹ لگی ٹوٹا یہ ٹوٹ جائے گی جی سوچیں کون لوگ ادوریہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سہبت راسی سفر سفر جہاد ہے پڑھنے والے اللہ کے مقرب بندے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ سننے والی خواتین صحابیات ہیں رضی اللہ تعالیٰ صحابیات ہیں جن میں غالباً محاتر مومنین رضی اللہ تعالیٰ آئیں. وہ بھی ایسے موقع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ سرحدی آباز سے مت پڑو شیشوں کو لے جا رہے ہو شیشوں کو ٹوٹ جائے گا کوئی شیش. جہاں اتنی اور ایسی تنبیہ فرمائی تو وہاں آج کل کے بہار میں جہاں باہر دیکھنے کہیں گانے کی آواز ادھر, ادھر, ادھر, ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے آ رہی ہے یہ شیشے تو پہلے سے ٹوٹے ہوئے ان کا کیا بنے گا میں بترا تیسری وجہ وہ یہ کہ بھوری فضا اور بھوری صحبت کا اثر پڑتا ہے اس سے پہلے نمبر میں تو یہ بتایا نا کہ کوئی آواز کان میں پڑے گی کوئی چیز نظر کے سامنے آئے گی اس آخری نمبر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان سے پتہ نظر کوئی چیز بھی اس نے دیکھی نہیں اور باہر نکلی کوئی چیز دیکھی نہیں فرد محال کوئی آواز بھی اس کے کار میں نہیں پڑی کچھ بھی نہیں مگر بری فوگا برا ماحول اس سے کوئی بات سننے میں نہ بھی آئے اور دیکھنے میں نہ بھی آئے برے ماحول بری صحبت کا اثر مسلم ہے مسلم کم اس کا اثر پڑتا ہے اس لیے ان عورتوں کا بچنا بہت مشکل ہے جب باہر نکلتی ہیں تو گنا کے مواقع شور خود فراہم کرتے ہیں اس میں شور جو لے کر جاتے ہیں اس لیے کہ تندرستی رہے دل برباد ہو جائے قالب تندرست رہے اور برباد ہو جائے یہ تو بہت بڑی ہوا ہے بہت بڑی ہے پھر جب ہوا برباد ہو جاتا ہے تو قالب ہی درست نہیں رہتا اس کا حال بھی پھر وہی ہو جاتا ہے کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا بل یہ کیسٹ زیادہ سے زیادہ اس کو شائع کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور وہ خواتین جو پکی دیندار ہیں وہ اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں اور جو درمیان درمیان میں لوڑا کر رہے ہیں کہ مری نہیں جائیں گی تو صحت خراب ہو جائے گی تو ان کو بھی زیادہ زیادہ سنائیں اللہ تعالی آپ عطا فرما کروا دیں آپ جو عورتیں درمیان درمیان میں ہیں نا ابھی نئی نئی دیندار بنتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم شہر کے لیے باہر نہیں نکلتے تو بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے دور دور شہر کے لیے جانے کا شوق ہوتا ہے اس پر ایک مضمون ہوا ہے اس کا خلاصہ بتانا چاہتا ہوں یہ کیسے اس کو شائع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا خلاصہ ذرا وضاحت سے حاص یہ ہے کہ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ وہ بے دین ماحول اور برے معاشرہ سے بچ کر دین دار بن گئی ہیں ولی اللہ بلکہ ولی اللہ بن گئی ہیں سمجھتی ہیں کہ بچ گئی ہیں برے معاشرے سے دیندار بن گئی ہیں اس کے باوجود ان کو ایسے خیالات آتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی کچھ تفریح نہیں کریں گے اور مری وری نہیں جائیں گے تو وہ سمجھتا ہیں کہ بیمار ہو جائیں گے یہ ان کے خیالات ہیں تو ان کے بارے میں اس مضمون میں تفصیل بتائی گئی ہے کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پکی دیندار بن گئی ہیں نفس و شان برے ماحول برے معاشرے سے بچ نکلی ہیں اور پھر ان کو ایسے خیالات تفریح کے لیے نکلیں گے تو صحت ٹھیک رہے گی گھر میں رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے تو یہ خیالات اس کی اس کے درائل ہیں کہ ابھی وہ دیندار نہیں بنے ابھی دیندار نہیں بنے دلی ابھی دور ہے دلی دور ہے دینداری ابھی آگے ہے یہ ایسے ہی ان کا خیال واپل ہے کہ سمجھتے ہیں کہ دیندار بن جائے جو خاتون دیندار بن جاتی ہے وہ گھر سے باہر پاؤں نکالے گی تو بیمار ہو جائے گی گھر کی چار دیواری میں رہے گی تو اس کی صحت اللہ تعالیٰ بہت بہتر رکھیں گے بہت بہتر یہ حاصل ہے اس مضمون کا جن خواتین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ی سے نکال کر نسو شان کے پندے سے چھڑا کر دیار بنایا اللہ کی اس رحمت کا شکر ادا کیا کریں شکر میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کی باتیں سوچنا چھوڑ دیں یہ خیال کے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تفریح کے لیے کہیں نہیں جائیں گے بیمار ہو جائیں گے شکری ہے اس شکریہ یہ نعمت یہ رحمت کہ اس نے بے دینی سے بچایا دین دار بنا اس نعمت اور رحمت کی بہت بڑی ناشکری بڑی ناشکری بڑی ناشکری یہ ہے کہ پھر بھی یہ لوگ یہ سوچتے رہیں کہ گھر میں رہیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی گھر سے باہر نکلیں گے تفریح کے لیے تو صحت ٹھیک رہے گی اسے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں اللہ تعالیٰ پر جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں اللہ تعالی پر تبکل نہیں اتنی بھی تو عقل نہیں اتنی بات بھی تو نہیں سوچتے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گھر میں بند ہو کر بیٹھے ہیں تو وہ اللہ وہ اللہ ہماری نگہ بانی اور ہماری حفاظت کیوں کر نہیں کرے گا ایک بات کبھی بہت دعوے سے گئی تھی اب پھر لوٹاتا ہوں اب اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں وہ یہ کہ صرف ایک ہفتے کے لیے اللہ کی نافرمانیت تجربے کے لیے چھوڑیں تجربے کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کا چاہیں ارادہ نہ کریں ایسی تجربے کے لیے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بار بار اعلان فرماتے ہیں بار بار جو شخص میری نافرمانی فرمانی چھوڑ دیتا ہے میں اس کے دل کو سرور سے بھر دیتا ہوں سرور اللہ تعالی کے اس وعدے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پر آج کے مسلمان کو ایمان نہیں آ رہا تو چلیے ویسے اگر ایمان اتنا نہیں ہے پکا ابھی کچا کچہ ایمان ہے تو تجربہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت نہ کریں کہیں یہ خیال ہو کہ اگر ہم نے نیت کر لی تو پھر چھوٹ ہی جائیں گے ہمیشہ کے لیے پھر تو ہمیشہ مرتے ہی رہیں گے پیچتے ہی رہیں گے دنیا میں زندہ کیسے رہیں گے بیمار ہو جائیں گے گھر بیٹھے بیٹھے ٹی وی ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ جو تو آپ چھوڑنے کی نیت نہ کریں ایسے ہی تجربے کے لیے ایک ہفتہ جو شخص گنا چھوڑے گا تجربے کے لیے تمہیں دعوے سے کہتا ہوں دعوے سے کہتا ہوں ان اللہ تعالی دل میں سکون پائے گا ایک ہفتے کے بعد خود فیصلہ کریں کہ دل میں کیا کا کیا ہو۔ دل میں کتنا بڑا انتلاب آ گیا اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت کی کیسی رحمت تجربہ تو کریں ایسے خواتین سے بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ تفریح کے لیے باہر نہ نکلیں تو ایک دو مہینے تجربہ کریں گھر میں بیٹھ کر اگر روزانہ تفریح کے لیے نکلنے کی بری عادت ہے اپنے خیال میں ولیت اللہ بن گئی مگر صبح کو تفریح کے لیے نکلنے کی یا رات کو تفریح کے لیے نکلنے کی عادت ہے تو ایک ہفتہ نہ نکلیں تجربہ کر کے دیکھیں ان اللہ تعالی صحت پہلے سے بہتر ہو جائے گی اور اگر کہیں دور تفریح کے لیے جانے کی عادت ہے مہینے میں ایک بار تو اس کا تجربہ کر کے دیکھیں ایک مہینہ ایسے گزار دیں نہ نکلیں تو ایک مہینہ اور گزار دیں تو انشاءاللہ شاء تجربہ بتائے گا کہ خواتین کے لیے گھر میں رہنے میں یہی فائدہ ہے صحت ان کی زیادہ بہتر ہے گھر میں رہنے خبر کیجیے تین مہینے تو شاید کوئی صبر کرتی ہوں گی ہر تین مہینے میں میرا خیال ہے سنتا رہتا ہوں کہ تین مہینے میں ایک بار مری جانا ضروری ہے پہنچتی بھی مری ہے اس نام کی بھی بارکات حاصل کرتی ہوں گی مری جا رہی ہوں جیسے تصاوط آیا تھا نا مری جا رہی ہوں مری جا رہے آپ لوگوں کو زیادہ تجربہ ہوگا معلومات تو ہوں گی میرا خیال تو یہ ہے کہ ہر تین مہینے میں ایک بار تو مری جا رہی ہے ضرور کر لی جاتی ہے مری سے ادھر تو ٹھہرتی ہیں تو جن کو تین مہینے میں ایک بار اس گناہ کی عادت ہے تو وہ چار مہینے تو گزرنے دیں تین مہینے کے بعد نہ جائیں چار مہینے گزرنے دیں پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ گھر میں رہنے سے صحت زیادہ بہتر ہوئی یا وہاں یاد کرنے میں باہر اس میں صحت زیادہ بہتر تھی خود فیصلہ کریں گھر میں رہنے سے صحت زیادہ بہتر رہی ہے دبئی سے ایک خاتون کا خط آیا ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ جب میں پردہ نہیں کرتی تھی تو بہت پریشان رہتی تھی کتاب شہروئی پردہ واد شہروئی پردہ پڑا تو پردہ کر لیا شوہر پردے میں راضی نہیں شور کیوں راضی نہیں وہ وجہ تو معلوم ہی ہوگی جو بتاتا رہتا ہوں شور یہ کہتا ہے کہ اگر بیوی بی نے پردہ کر لیا تو دوسرے لوگ مجھے اپنی بیویاں نہیں دکھائیں گے اگر اس نے اپنی بیٹیاں دوسروں کو نہیں دکھائیں تو دوسرا کون احمد اپنی بیٹیاں اس کو دکھائے اپنی بیوی دکھاتا ہے دوسروں کی بیویاں دیکھنے کے لیے بیٹیاں دکھاتا ہے دوسروں کی بیٹیاں دیکھنے کے لیے یہ جو ہے نفس و شیفان بڑے استاد ہے بڑے خوشحال ہے اس کے دل میں بار بار یہ بات دے دیکھو تو نے بیوی نہ دکھائی تو پھر دوسرا تمہیں نہیں دکھایا تو حاجی کا سستا ہے نا مکہ مکامہ میں میرے میزبان نے مجھ سے کہا کہ ایک شخص نے ایک شخص ہمارے جاننے والے ہیں تو انہوں نے پاکستان کے ہیں پاکستانی عورتیں زیادہ بے ہیں پوری دنیا میں اول نمبر پاکستان کے رہنے والے ہیں انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ میں بی بی بچوں کے حاج کے لیے آ رہا ہوں ٹھہروں گا آپ کے پاس اور بڑی سہولت یہ ہوگی کہ پردے کا تو سوال ہی نہیں بڑے آرام سے حج ہوگا انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا ایسا انہوں نے خوف لکھا ہے تو میں نے جواب میں یہ لکھا کہ میری بیوی تو میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہے تو آپ سے کیسے نہیں کرے گی تو میں نے میزبان سے کہا کہ یہ جو حاجی ہے نا حاجی آپ کا دوست یہ بڑا ہوشیار ہے کتنا ہوشیار کہ شیطان بھی شرما جاتے سینکڑوں شیطان اس کے شاگرد بنے ایسا ہوشیار ہے یہ, یہ کیسے ہوشیار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب حاج کے لیے آئے گا آپ کے پاس ٹھہرے گا تو آپ کو مکان کا کرایہ ملتا رہے گا اس کو ناشتہ ملتا رہے گا کرایہ کیسے ملتا رہے گا کہ اس کی بیوی اور بیٹیوں کی زیارت آپ کرتے رہیں گے تو مکان کا کرایہ وصول ہوتا رہا دیدار ہوتا رہا تو مکان کا کرایہ وصول ہوتا رہا اور وہ آپ کی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھتا رہے گا تو ناشتہ ہوتا رہے گا کوشش تو کرے گا کہ کھانا پورا ہی مل جائے ورنہ کم سے کم ناشتہ تو ہوتا ہی رہے گا بڑا شریر یہ فاتل جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور کیسے کیسے دلوں میں فسادات اللہ تعالی کی کیسی کیسی بغاوتیں دبئی سے خاتون نے لکھا کہ میرا شوہر میری دینداری سے خوش نہیں ہے مگر میں نے بے دینی سے تاباہ کر لی ہے پردہ کیا تو ایسا ویسا پردہ نہیں شر ہوئی پردہ کیا شر ہوئی باغ پردہ پڑھ کر اس کے مطابق پکا پردہ کر جب پردہ نہیں کرتی تھی تو بہت پریشان رہتی تھی بہت پریشان پردے کے بعد اتنا سکون ہے اتنا اس پر اس نے بہت زیادہ لکھا بہت زیادہ اتنا سکون میرے بارے میں بار بار لکھا کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں بہت شکر ادا کرتی ہوں بہت شکر ادا کرتی ہوں آپ نے مجھے عذاب سے بچا کر دنیا میں سکون کی زندگی دے دی ایسا ایسا خط دیتا ہے تو یہ میں ان کے تجربے ان کا تجربہ دوسری خواتین کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دوسری خواتین بھی گھر میں بیٹھ کر تجربہ تو کریں تجربہ جتنی دینداری اللہ تعالی نے دے دی اس پر شکر یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نعمت پر انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دیتے ہیں نعمت کی نا شکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سل فرما لیتے ہیں یہ قدر نہیں کرتا نا شکرا ہے اس سے وہ نعمت واپس لے لیتے ہیں ڈریں اللہ تعالیٰ کے اس سے جتنی دینداری اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے دے دی اس پر شکر میں ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ مکمل دیندار بننے کی کوشش کریں مکمل اللہ تعالیٰ پر اعتماد بحال کریں ایمان میں کمال حاصل کریں اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں جو شک و شبہات ہو رہے ہیں ان سے تاباہ کریں لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الحظ العظيم ع آد کی تفصیل تشریح تو ہوتی ہی رہتی ہے پوری نہیں تو رہتا مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رضا کے مطابق بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو کیسے خوش رکھے ان کے دلوں میں سرور بھرا رہتا ہے سرور خوشیوں سے دل بھرا رہتا ہے ایک شعر تو یاد کر لیں کبھی کبھی پڑھ لیا کریں سرو سرو سرو سرور بڑا لطف دیتا ہے نامیشور اللہ کی محبت میں اتنا سرور ہے اتنا سرور کے سرور کے نام سرور کا نام لینے سے بھی مزہ آتا ہے سرور کا نام لینے سے مزہ آتا ہے ایسا سرور ہے ایسا سرور. جو بھی ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو پر سکون زندگی دیں گے سکون پر پریشانیاں نہیں رہیں گی خوشی سے دل بھرا رہے عقلی لحاظ سے دیکھ لیں شیطان ان کو بہتاتا ہے نا کہ اللہ کے بعدوں پر یقین نہ کرو اللہ تو ایسے ہی ہے چھوڑ دے گا تم شیطان کہتا رہے نہیں نہیں یہ قرآن تو پرانا ہو گیا اور اللہ کے بعدوں پر ایسے یقین مت کیا گیا تو چلیے عقلی لحاظ سے سمجھ لیں پوری دنیا کے اور سائنس دانوں کا متثقن فیصلہ پوری دنیا وہ یہ کہ صحت کا مدار دل کی خوشی سے ہے صحت کا تعلق دل کی خوشی سے ہے بظاہر کوئی کیسی راحت میں ہو کتنی بڑی بڑی نعمتوں میں ہو کتنی بڑی خشادہ کھلی فوا میں ہو کیسی بہتر سے بہتر آب و ہوا میں ہو مگر اگر وہ غمگین رہتا ہے دل میں سرور نہیں ہے تو اس کی صحت بہتر نہیں ہوگی طبیعت گرتی جائے گی گرتی جائے گی اور اگر کسی کے دل میں غم نہیں دل میں خوشی ہے خوشی سرور ہے تو اس کی صحت ٹھیک رہے گی صحت خراب نہیں ہوگی پوری دنیا کا یہ مسلم قائدہ مسلم اس لیے میں نے یہ قصہ بتایا تھا کہ جدہ میں انگریزوں کی کوئی کمپنی ہے تو وہاں سے کوئی بڑا افسر آیا کمپنی والوں نے بلوایا وہاں سے کوئی سائنسدان ہے لندن وندن سے کہیں سے یا امریکہ سے اس نے کمپنی کے افسروں کو جمع کر کے ان کو بتایا صحت کا راز بتایا کہ صحت کیسے درست رہے گی یہ بتایا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر روزانہ کچھ منٹ ہنسا کریں مسکرایا کریں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جا کر یا ایسی ہنستے رہ کریں پاگلوں کی طرف تھوڑی دیر ہنسے <تصفح> <تصفح> ان میں سے ایک ایک ملازم نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے وہ ایسے ایسے اس نے ایک گر بتا دیا صحت کا راز بتا دیا تو میں نے ان سے کہا کہ جس کو اللہ سے محبت قائم ہو جاتی ہے اللہ سے وہ تو ہر دم اپنے دل کے آئینے میں وہ تو محبوب کو دیکھ دے کر مسکراتا رہتا ہے ہر لمحہ ہر دم سوتے میں بھی ایسے خواب دیکھتا رہتا ہے سوتے میں سوتے میں جاگتے میں صبح شام بس کو آئینے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو چوبیس گھنٹے مسکراتا رہتا ہے دل کے آئینے میں ہے سس یار جب ذرا گردن جھکا جھکائی دیکھ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب درا گردن جھکائی دیکھ میں یوں دن رات جو گردن جھکائے بیٹھا رہتا ہوں تیری تصویر سی دل میں کھینچی معلوم ہوتی ہے تیری تصویر سی ہر سوکھ کھینچی معلوم ہوتی اب چلیے ٹھیک ہے پھر اکیلا بیٹھا ہوں تو تو گردن جھکائے جب دیکھتا ہوں تو دل میں تیری تصویر کھینچی معلوم ہوتی باہر کہیں دیکھتا ہوں تو جدھر بھی دیکھتا ہوں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ستار ستارے اور چاند اور آسمارو جدھر بھی دیکھتا ہوں پہاڑوں کو اور ہواؤں کو اور درختوں کو پھولوں کو پتیوں کو باغوں کو ریت ریت کو ٹیلوں کو جو بھی دیکھتا ہوں تو یوں خوش رہتا ہوں تیری تصویر سے ہر سوپ کھینچی معلوم ہوتی ہے بھی دیکھتا ہوں تیری تصویر سے ہر سوکھ کھینچی معلوم تو میرے سامنے تو ہر وقت آئینا ہی آئینہ رہتا ہر وقت آئی نہ ہی آئی دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہتا ہوں گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا تری ہی سی رنگت تری ہی سی تو ہے شار نے تو یوں کہا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی کو حضرت حکیم الما سر فرماتے ہیں یہ شاعر عارف نہیں تھا عارف یوں کہ میں جا کر ایک ایک پتی میں، پھول کی ایک ایک پتی میں وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی کی معرفت اور محبت کے اسبابوں کے اسباب کے دفتروں کے دفتر دفتروں کے دفتر ختم نہیں ہوتے جامع رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا دل جانے پگارو چشمے ہر چیز پیدا میں شب دور دم تھی میرے محبوب میری خستہ جان میں بھی تو ہی بسا ہوا ہے میری نگاہوں میں بھی تو ہی بسا ہوا کے در جانے کی گارو چشمے ہی چشمے بیدار تو وہی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا تصور رہتا آ جا میرے دل میں سماج آ میری آنکھوں میں کیا ہے آ جا میرے دل میں آرے ٹھیک. سماجا میرے دل میں آ جا میری آنکھوں میں سماجا میرے دل میں ٹھیک ہے ٹھیک ایسے تو, تو مل جل کر کام چل رہا آجا میری آنکھوں میں سماجا میرے دل میں دعا کی نیت سے سنیے دعا کی نیت سے ساتھ آمین کہیے خود بھی پڑھتے جائیے کوئی بات نہیں ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ پڑھیں گے تو خدا ہو جائے گا آ میرے آ میری آنکھوں میں سماجا میرے دل میں آ جا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں اگر جامع ہے حقا حقا یقینی بات ہے, پکی بات ہے جس میں کوئی شک کو شوبھا نے حقا تو صاحب والا حقا حقا حقا کی در جانے فکر بھی در تی کی پیدا میشوارم میری جان میں میری روح میں میری آنکھوں میں میری نظروں میں ایسا بسا رچا ایسا بسا رچا ایسا بس گیا ایسا بس گیا کہ جس چیز پر نظر پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تو ہی ہی ہے تو ہی تو نظر. تو ایک مولوی نے کہہ دیا کہ اگر خوش پیدا ہے شہر گدا نظر آئے تو جامعہ رحم اللہ نے مولوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ تو ہی وہ بھی تو ہوگا گدا نظر آ جائے تو, تو ہے بھاک. جو شخص ہماری بات نہیں سمجھتا تو وہ ادھر آتا ہی کیوں وہ تو گدا ہے اس کو تو چراگاہ میں جانا چاہیے یہاں تو وہی آئے جو بہار صاحبہ جنے کی صلاحیت وہ آئے صلاحیت گدا ہے ماری ہوگا وہ پھر اپنا سمجھو گا تو گدا ہے تو. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پوری دنیا کا مسلم اصول کیا ہے کہ دل کے سرور سے صحت آتی ہے دل کی غمی سے مرض آتے ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت قائم کر لی ان کے دلوں میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سرور رکھتے ہیں سرور سے دل ان کے بھرے رہتے ہیں پھر ان کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے جن کے دل بڑے سرور سے خالیاں بڑے دائمی اور بڑا اللہ کی محبت کا سرور بڑا بھی ہے بڑا جس کے سامنے دنیا بھر کی مسرت گرد قبار کچھ نہیں. اللہ کی محبت کی مسرت بہت بڑی مسرت بہت ساری اور پھر دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اس کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے سرور کیا ہیں وہ مریض کو دیکھ لیا اور فلاں چیز فلاں بھاگ میں چلے گیا فلاں کو دیکھ لیا فلاں کو دیکھ لیا یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہار دیتی ہیں چھوٹی بھی جس کو بڑی مسرت بڑی راحت بڑا سرور بڑی نعمت اور صحت کی سب سے بڑی چیز جس کے دل میں ہر وقت موجود اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے پانی اور آئر چیزوں کی وہ ضرورت نہیں سمجھتا جس کو وہ حاصل نہیں تو وہ یہی ہے کہ کہیں تھوڑا سا کھجری والے کھجری والا جو ہے وہ تھوڑا سا مرہم لگا دیا تھوڑی دیر کے لیے سکون ہو گیا تو پھر پہلے سے زیادہ ابھرے گی گدے کے دم کے نیچے کانٹا لگ اس نے دم لگائی زور سے تو ذرا جب لگانے کا ارادہ کرتا ہے سمجھتا ہے کہ سکون ملے گا لگانے کے بعد پھر تکلیف ہو جاتی ہے پہلے سے زیادہ تکلیف ہے دل بہلانے کے لیے کوئی ٹی وی دیکھتے ہیں تو ذرا سا سکون ملا اور جیسے دیکھ کر چھوڑا تو ہزاروں گنا زیادہ ہو سکتا دی. تو دل یہ تو ان لوگوں کے اس معاملے سے یہ بات اور ثابت ہو گئی نا کہ دل بہلانے سے سمجھتے ہیں کہ صحت ملتی بہلانے کی چیزیں سے صحت ملتی ان کے بہلاوے ایسے ہیں کہ عارضی طور پر تو کچھ مسرت پیدا ہوتی ہے مگر وہ اس کے بعد اس سے تکلیف بڑھتی ہے جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا وہ گھر میں رہے تو اس کے لیے اللہ کا سرور حاصل اور باہر نکلے تو ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ کی معرفت کے سبق ایک ایک چیز سے اس کو ملتی مگر باہر نکلے تو اللہ کے فکم کے مطابق خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کا فکم یہی ہے کہ گھر میں رہے تو جب وہ یہ سوچتی ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے بن جائے پوری دیندار بن جائے اللہ کے وعدوں پر یقین آ جائے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ایمان صحیح ہو جائے ایمان تو وہ تو یہی سوچے گی نا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو جب اللہ راضی ہو گیا تو اس کے دل میں کتنا سرور ہوگا کچھ نہ پوچھئے کتنا سرور کتنا سرور کتنا سرور اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا خلک میرا زمین میری کتنا سہور ہوگا جو تو میرا تو سب میرا ارے زمین اور آسمان پر ہماری حکومت ہے ایسی میرا جو تو میرا تو سب میرا خلک میرا زمین میری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 ساری کی بریائی تیرے لیے اور سارا عجز و انکسار میرے لیے تو آمنے سامنے ہے تیرے لیے کیبریائی میرے لیے عجز و انکسار تو ارے کچھ نہ پوچھ ایسی مسرتوں کا کچھ نہ پوچھ کتنا بڑا سوچ غم وی کر تو اس کے دل کے قریب آ ہی نہیں سکتا نہیں آ سکتا کیا فرمایا ایسی خاتون اگر کسی مجبوری سے کہیں باہر چلی جائے گھر سے باہر طرح طرح کی رنگینیاں اس کو دکھائیں مری وری کی سیر کرواتے رہیں اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ یہ کہے گی حسینوں میں دل لاکھ بہلا رہے ہیں مگر ہائے پھر بھی وہ یاد آ رہے. کیسی ٹی وی کی پردوں پر کچھ مناظر دیکھ لو ویسے باہر وہ مری وری دیکھ لو کچھ بھی دکھ لو کچھ بھی کر لو ہمیں تو بس وہی یاد آ رہے پسینوں میں دل لاکھ پہلا رہے ہیں مگر ہائے پھر بھی وہ یاد زیادہ رہے اس کا حال تو یہ ہوتا ہے گھر میں اکیلی بند بیٹھی ہے اللہ کی بندی اللہ کی بندی گھر میں تنہائی میں اکیلی بند بیٹھی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑی پریشان ہو بڑی پریشان ہو بیمار ہو جائے گی بیمار ہو جائے گی بہت پریشان ہو اس سے کوئی پوچھے تو وہ کیا کہتی ہے نہ خلوت میں بھی رہ سکے ہم اکیلے کہ دل میں لگے ہیں حسینوں کے لیے اکیلے تھوڑا ہی ہیں ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے کہ میری بندی مجھے راضی کرنے کے لیے گھر میں بند ہو کر بیٹھتی ہے وہ میرے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس کا محبوب ہر وقت و ہر وقت اور دن دل, دل میں وہ کہہ بھی رہا ہو کہ میں تجھ سے رازی ہوں میں تجھ سے خوش ہوں میں تجھ سے بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں وہ دن دل, دل میں کہہ رہا ہے اس کو کی. اس کی صحت خراب ہو جائے گی اگر اللہ تعالی پر پورا ایمان نہیں تو دنیا بھر کے مسلم قاعدے ہی کو سامنے رکھیں دل کی خوشی سے صحت ہوتی ہے اور اللہ کا بندہ اسی چیز میں خوش رہتا ہے جو اللہ کا فٹم ہے اسی میں خوش ہوتا ہے اس کے خلاف جانے میں اس کا دل خوش نہیں ہوتا غمگین ہوتا ہے تو صحت اور مرض کا یہی مدار اور یہی معیار ہے اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے اپنے اوپر کامل ایمان عطا فرمائے اور دنیا کی بات اور اصول سمجھنے اصول سمجھنے جیسے عقل بھی عطا فرمائے جس دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے وہ دل کی انہیں مسرتوں سے ہر وقت خوش رہتا ہے اسے دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا ستمستر حبا ست کا شط کے بصیر سرو و چکم ندمائی در دل کشا بچم درا فرمایا کتنا بڑا ظلم ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ سروسمن کی سیر کا شوق رکھتا ہے کتنا ظلم ہے ازغونچا کم نہ دمی دائی در دل کشا بچم درا تنچا سے کم نہیں ہے تیل کا دروازہ کھول اور چاول میں پہنچ جا تیل کا دروازہ کھول اللہ تعالیٰ کی محبت کے باغوں میں پہنچ جا تو یہ کیا پڑی کہ دنیا کی سیر و سر و سمن کی سیر کرے اس سے زیادہ حماقت کیا ہو سکتی ہے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جو شخص جو مریض ہسپتال میں داخل ہو جاتا ہے وہ سیف ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد مریض کو یا اس کے رشتے داروں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ ہسپتال میں ڈاکٹر کے ہاتھ میں سیف ہو چکا ہے اب کوئی پریشانی حالانکہ ڈاکٹر کا علم ناقص محبت ناقص قدرت ناقص حکمت اور مسلحت ناقص اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے حالات سے علم کامل قدرت کاملہ محبت کاملہ بندوں کی مسلحت اور حکمت اس کے ہر وقت پیش نظر وہ کاملہ تو جب ڈاکٹر کے پاس پہنچ جانے سے ہسپتال میں پاس پہنچ جانے سے کہتے ہیں کہ پریشانی باقی نہیں رہتی سیف ہو گیا تو جو اللہ کے ہاتھ میں سیف ہو جائے اللہ تعالیٰ کے رضا کو ہر وقت مد نظر رکھے پیش نظر رکھے وہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے خواتین کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی گھر رہنے کے لیے فرمایا ہے گھر رہنے کے لیے پیدا فرمایا ہے اسی لیے دنیا میں ہر زبان میں خاتین کو کہا جاتا ہے گھر والی اردو میں تو کہتے ہی ہیں بیوی بی کو کہتے ہیں گھر والی فارسی میں کہتے ہیں اہل خانہ اس کے معنی بھی گھر والی اور عربی میں کہتے ہیں اہل البیت اس کے معنی بھی گھر والی شیعہ لوگ حضرت فاطمہ حسین حسین عالی رضی اللہ تعالیٰ عالم کو اہل بیت کہتے ہیں کہنے میں معاملہ بولے میں اس وقت برعکس ہو گیا کہنا یوں چاہیے یہ شیعہ کے عقیدے کے مطابق میں نے اس ترتیب سے کہہ دیا ورنہ کہنا تو یوں چاہیے سب سے پہلے نام آئے حضرت عالی پھر حسن حسین فاطمہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ شیعہ لوگ ان کو اہل بیت کہتے ہیں یہ ان کا الحاد ہے پرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ان کی اہلیہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی علیہ کو اہل بیت فرمایا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج امہات المؤمنین وضی اللہ تعالی اذواج کو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اہل بیت فرمایا اور ہر زبان میں ہر لغت میں اہل بیت گھر والی بیوی ہی کو کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے خواتین کو تو پیدا ہی اسی لیے فرمایا ہے کہ وہ گھر میں رہیں گھر میں رہ کر امور خانہ داری کو انجام دیں شوہر کی خدمت کریں اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہیں جب ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے فرمایا ہے تو ان کی صحت بھی اسی سے وابستہ کرتی ہے جو خواتین اللہ کو راضی نہیں رکھتیں یا فعین کو راضی رکھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ان کے دلوں میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ باہر چلیں گے تو صحت ٹھیک رہے گی گھر میں رہیں گے بند ہو کر رہیں گے اللہ کے رضا کے مطابق رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے یہ اللہ کے رحمان کی بندیاں نہیں ہیں یہ شیّعین کی بندی مردوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ جس کے لیے جو خدمت مقدر فرما دیتے ہیں اسی قسم کی ہوا اسی قسم کی فواہ اسی قسم کا ماحول اللہ تعالیٰ اس کے لیے مطابق بنا دیتے ہیں اگر کسی سے متعلق اپنے دین کی ایسی خدمت فرما دیتے ہیں کہ اس خدمت کو انجام دینے کے لیے ایک ہی جگہ بیٹھ کر جم کر کام کرنا ضروری ہے ادھر ادھر جانا باہر نکلنا دوسرے خدمات کی طرف متوجہ ہونا وہ اس کی اس خدمت اصلی اور بنیادی خدمت میں وہ چیزیں مقل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت ایسی بنا دیتے ہیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر بند ہو کر کام کرتا ہے تو اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے باہر کہیں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر دیتے ہیں مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں تعجب کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر وقت کیسے بند رہتے ہیں تو میرا تو معاملہ ہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی میرے ساتھ یہ ہے کہ بند رہتا ہوں کامیں لگا رہتا ہوں صحت ٹھیک رہتی ہے اور جہاں کہیں باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ بیمار کر دیتے ہیں تو خواتین تو ہیں ہی گھر میں رہنے کے لیے اگر وہ خاتون ہے عورت ہے بندی ہے تو گھر میں اس کے صحت ٹھیک رہے گی باہر نکلے گی تو بیمار ہو جائے گی اور, اور اگر وہ ہے شیطان کی بندی تو اس کے لیے پھر وہی معاملہ ہوتا ہے باہر چلتی پھرتی رہے مری جاتی رہے تو مری بھی جائے اور پھر مر, مری بھی جا رہی ہے سمجھ گئے ہوں گے مری ہی جا رہی ہے تو ان کی صحت وہیں ٹھیک رہتی ہے اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ جس انسان جو تعلق اللہ سے جیسا رکھتا ہے اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے تو خواتین ہیں ہی گھر کے لیے اور مردوں کی قسمیں دو ہیں جن سے اللہ تعالی خدمات دینیا ایک جگہ بٹھا کر لینا چاہتے ہیں تو ان کی طبیعت ویسے بنا دیتے ہیں کہ گھر کی خود ان کے لیے صحت مند رہتی ہے باہر نکلتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور جن سے متعلق بیرونی خدمات اللہ تعالی مقدر فرما دیتے ہیں معاجن فرما دیتے ہیں تو ان کی صحت ویسی بنا دیتے ہیں سب کچھ ہے تو اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں وہ جو چاہیں جیسے چاہیں جس کے لیے چاہیں جو ماحول چاہیں جیسی خضا چاہیں وہ سب اس کے قدرت میں کسی کے لیے کوئی فضا صحت مند بنا دیں دوسرے کے لیے اس کے برعکس دوسری خزا صحت مند بنا دیں وہ سب اس کا رحم و کارا میں ہے وہ وقت مجھ سے بات کرنے کا نہیں تھا ٹیلی فون پر بات کرنے کے اوقات متعین ہیں وہ وقت نہیں تھا تو انہوں نے مولانا صاحب نے جواب میں کہہ دیا کہ یہ وقت ملاقات نہیں ہے یعنی فون پر بات کرنے کا وقت نہیں چار پانچ منٹ گزرے کے ایک مرکزی وزیر کا فون آ گیا مرکزی کو کیا کہتے ہیں صاحب صاحب بفاقی بفاقی وزیر صاحب کا فون آ گیا یوں لگتا ہے کہ شاید دونوں کہیں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے یا پہلے کوشش کی ہوگی فون پر آپس میں رابطہ کیا ہوگا پہلے سمجھے ہوں گے کہ وزیر آج سے بات کر لے گا اور وہ کامیاب نہیں ہوا تو سمجھے ہوں گے کہ یہ تو وفاقی وزیر ہے اور ویسے بھی اس کے اوفاق بھی کچھ بلند تھی اگر بتا دوں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے تو اس لیے نہیں بتاتا